اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون آگاہ رہو بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ان کے لئے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے ولا يحزنك قولهم ان العزت جميعا هو السميع اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون ان يتبعون يخرصون آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض کیاز کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ اولیاء ولی کی جمع ہے جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور معاشی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالی نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان و تقوی ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے اس لحاظ سے ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں یہ خیال بالکل غلط ہے کرامت ولایت کے لیے نہ لازم ہے اور نہ اس کے لیے شرط یہ ایک الگ چیز ہے اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو یا نہ ہو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں پھر خوفن کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم من کا ماضی ہے مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا جس طرح دوسروں کو ہوگا بلکہ وہ اپنے ایمان و تقوی کی وجہ سے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن زن رکھنے والے ہوں گے اسی طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گی ان پر انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں اس پر وہ غم و حضن کا مظاہرہ نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضاء و تقدیر ہے جس سے ان کے دلوں میں کوئی قدورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل قضاء الہی پر مصرور و مطمئن رہتے ہیں پھر دنیا میں خوشخبری سے مراد رویائے صادقہ ہیں یا وہ خوشخبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے پھر یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ محض زن و تخمین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس طرح وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبِصِرًا ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا بے شک اس میں یقینا بہت بڑی نشانیان ہیں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عنادكم من سلطان بهذا فتقولون على الله ما لا تعلمون انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے وہ اولاد سے پاک ہے وہ بے پرواہ ہے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے یا تم جانتے نہیں اے نبی کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ اور اے نبی آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجیے جب اس نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا مقام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوارہ ہے یا ناگوارہ ہے تو میں نے اللہ ہی پر توقل کیا ہے چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر مجھ پر تم وہ نافذ کرو اور مجھے مہلت نہ دو پھر مجھ پر وہ نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دو اور مجھے مہلت نہ دو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اور جو کسی کا محتاج نہ ہو اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت پھر جب آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو نیز اولاد کا ہونا خود محتاجی کی دلیل ہے اور جس کا حکم آسمان و زمین کی ہر چیز پر چلتا ہو اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا بنانا پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اور اللہ کی اللہ اور اللہ تعالی کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ازلی اور قدیم ہے اس لئے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَن دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے رحمان کی اولاد ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر افتراء کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہیں اس کے بعد مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے ہے پھر اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی یعنی اللہ کے غذب اور اس کے عذاب سے بچ جانا ہے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جانا ہے محض دنیا کی عارضی خوشحالی کامیابی نہیں جیسا کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالتے مغالطے کا اور شک کو شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے یعنی یہ دنیا کا عیش آخرت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا پڑے گا اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے یہ مادی کامیابیاں یہ مادی کامیابیاں ان کی جوہد مسلسل کا ثمرہ ہے جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتی ہوں یا بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی یہ مادی کامیابیاں ان کی جوہد مسلسل کا ثمرہ ہے جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی چاہے وہ مومن ہو یا کافر علاوہ یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں پھر یعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کر لو اگر وہ تمہارے ظام کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں پھر غمتن کے دوسری معنی ہیں ابام اور پوشیدگی یعنی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقُنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پھر اے نبی دیکھیے ان, ان لوگوں کا کیسا انجام ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہوں نے ڈرا یا جنہیں ڈرایا گیا تھا ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا پھر ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطمع على جنوب المعتدين پھر ہم نے اس نوح کے بعد کئی رسول ان کے کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے چناچے وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو پھر بھی تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دنوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَاؤُونَ إِلَى فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر اس کے بعد ہم نے موسا اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے ام فلما ام الحق مبين۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے موسا نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہمت لگا سکو کہ داوائے نبوت سے اس کا مقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے پھر حضرت نو علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے گو شرائع مختلف اور مناہج متعدد رہے جیسا کہ آیت لِکُلِّ جَعْلَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَ سے واضح ہے لیکن دین سب کا اسلام تھا ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 131 اور 132 و سورہ مائدہ آیت نمبر 44 اور 111 و سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163 وصور آراف آیت نمبر ایک سو چھبیس یونس آیت نمبر اور سورہ یوسف آیت نمبر ایک اور سورہ نمل آیت نمبر چوالیس اور اکانوے پھر یعنی قوم نوح نے تمام تر واز و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بیٹھا کر بچا لیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹوں کو بھی کافر بیٹے کو بھی غرق کر دیا پھر یعنی زمین میں ان بچنے والوں کو پچھلے لوگوں کا جانشین بنا دیا پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہیں لوگوں بالخصوص حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی اسی لیے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے ان بیٹوں کے نام تھے ہام سام اور یافس پھر یعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول سچے ہیں یہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبوض فرمایا ہے پھر لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں محض اس لیے کہ جب اول اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے ان کا انکار کر دیا اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں اب اس کو کیا ماننا نتیجتاً ایمان سے وہ محروم ہو رہے ایمان سے وہ محروم رہے پھر یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور وہ ہدایت سے اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں پھر پھر رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت موسا و ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے درآن حال یہ کہ رسول کے تحت میں وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا پھر یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استقبار کا معاملہ کیا کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرت پیدا کر دیتا ہے پھر جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے حالانکہ جادو تو سراسر دھوکہ اور فریب ہے انبیاء علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو بھلا یہ جادو ہے جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ اجام ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے اور اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجدنا عليه وتكون وما انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو جب کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں کلی سہرین علیم اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ تمکون پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسا نے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے الْمُفْسِدِينَ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسا نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سوارتا سنوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں چنانچہ موسا پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فطرے میں نہ ڈال دے اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ منکرین کی دیگر کٹ حجتیاں ہیں جو دلائل سے عاجز آ کر پیش کرتے ہیں ایک یہ کہ تم ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے رستے سے ہٹانا چاہتے ہو دوسرے یہ کہ ہمیں جا و ریاست حاصل ہے ہمیں جا و ریاست حاصل ہے اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اس لیے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے یعنی تقلید آبا پر اسرار اور دنیاوی جا و مرتبہ کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا جیسا کہ سورہ آراف آیت نمبر 126 میں گزرا اور سورہ تہا آیت نمبر 65 سے 70 میں بھی اس کی کچھ تفصیل آئے گی پھر چنانچہ ایسا ہی ہوا پہلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے جادوگروں نے چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجۂ کمال کو پہنچے ہوئے تھے وہ کچھ پیش کیا انہوں نے جو کچھ جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا اصا پھینکا تو اس نے سارے ساری شعبدہ بازیوں کو آنے واحد میں ختم کر دیا حضرت موسا نے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا اصاب پھینکا تو اس نے ساری شعبہ بازیوں کو آنے واحد میں ختم کر دیا پھر اور یہ جادوگر بھی مفسدین تھے جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سوار سکتا تھا پھر یہ کلمات سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اتارتا رہا ہے جو پیغمبروں کو وہ عطا فرماتا تھا یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے امبیا کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کن سے صادر فرمارتا ہے لفظ کن سے صادر فرماتا ہے پھر قوم کی ضمیر کے مرجے میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض نے اس کا مرجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ عائد میں ضمیر سے پہلے انہیں کا ذکر ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کا مرجے فرعون کو قرار دیا ہے یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت عیسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں ملے گا پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ من قوم سے مراد فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے انہی میں سے اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی ہیں پھر قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے کیونکہ انہیں فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا بنی اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا اندیشہ تھا پھر اور ایمان لانے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زدہ تھے